آریم و فجر و انشاء یا الہ والصلاة والسلام علیہ السید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد بٹھے بٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عز و جل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 بصورت سوالات ہمیں عطا فرمایا ہے آپ دامت برکاتم العالیہ مدنی انعام نمبر 21 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ آج آپ نے کنزل ایمان شریف سے کم از کم تین آیات بما ترجمہ و تفسیر تلاوت کرنے یا سننے کی سعادت حاصل کی مٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آئیے ہم اس مدنی انعام پر عمل کی سعادت حاصل کرتے ہوئے توجہ اور دل جمعی کے ساتھ تلاوت قرآن پاک بما ترجمہ و تفصیل سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان رحم والا الحمد للہ خلق السماوات والأرض سب خوبیاں اللہ کو جس نے آسمان اور زمین بنائے حضرت سجدنا قابل احبار رضی اللہ تعالی نے فرمایا توعیت میں سب سے اول یہی آیت ہے اس آیت میں بندوں کو شان استغنا کے ساتھ حمد کی تعلیم فرمائی گئی اور پیدائش آسمان و زمین کا ذکر اس لیے ہے کہ ان میں ناظرین کے لیے بہت ہی عجائب قدرت و غرائب حکمت اور عبرت و منافع ہیں اور اندھیریاں اور روشنی پیدا کی یعنی ہر ایک اندھیری اور روشنی خواہ وہ اندھیری شب کی ہو یا کفر کی یا جہل کی یا جہنم کی اور وہ روشنی خواہ دن کی ہو یا ایمان و ہدایت و علم و جنت کی ظلمات کو جمع اور نور کو واحد کے سیرے سے ذکر فرمانے میں اس طرف اشارہ ہے کہ باطل کی راہ بہت کثیر ہیں اور راہ حق صرف ایک دین اسلام ہے اس پر یعنی باوجود ایسے دلائل پر مطلع ہونے اور ایسے نشانہ قدرت دیکھنے کے اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں یعنی دوسروں کو ہتھی کے پتھروں کو پوجتے ہیں باوجود یہ کہ اس کے مخیر ہیں کہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اللہ عز ہے <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> وہی <وحی> ہے جس نے تمہیں بٹی سے پیدا کیا یعنی تمہاری اصل حضرت و علی سلاط وسلام کو جن کی نسل سے تم پیدا ہوئے فائدہ اس میں مشرقین کا رد ہے جو کہتے تھے کہ ہم جب گل کر مٹی ہو جائیں گے پھر کیسے زندہ کیے جائیں گے انہیں بتایا گیا کہ تمہاری اصل مٹی ہی سے ہے تو پھر دوبارہ پیدا کیے جانے پر کیا تعجب جس قادر نے پہلے پیدا کیا اس کی قدرت سے بعد موت زندہ فرمانے کو بعید جاننا نادانی ہے وہی ہے <تصفيق> جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر ایک یاد کا حکم دیا یعنی مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا عِندَهُ ثُمَّ أَنتُمْ جس کے پورا ہو جانے پر تم مر جاؤ گے اور مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے وَمَا وَهُوَ اللَّهُ فِي وَفِي الْأَرْضِ پھر تم لوگ شک کرتے ہو اور وہی اللہ ہے آسمانوں اور زمین کا اس کا کوئی شریک نہیں لم سم وغم و یا ميں تقسیبون اسے تمہارا چھپا اور ظاہر سب معلوم ہے اور تمہارے کام جانتا ہے موري مِّن مِّن <مُعْرِبِين> اور ان کے پاس کوئی بھی نشانی اپنے رب کی نشانیوں سے نہیں آتی مگر اس سے منہ پھیر لیتے ہیں فَقَدْ كَرَّبُوا بِالحقِّ لَمَّ <جَاءَهُم> تو بے شک انہوں نے حق کو جھٹلایا یا حق سے مراد یا قرآن مجید کی آیات مراد ہیں یا سید عالم صلی اللہ تعالی علی وسلم اور آپ کے معجزات ما كانوا ما كانوا جب ان کے پاس آیا تو اب انہیں خبر ہوا چاہتی ہے اس چیز کی جس پر ہنس رہے تھے کہ وہ کیسی عظمت والی ہے اور اس کی ہنسی بنانے کا انجام کیسا وبال و اذاب مِن قَبْلِهِمْ کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے پچھلی امتوں میں سے کتنی سنگتے دی؟ مِن مِن مکن صلی اللہ علیہ وسلم محمد. آج طلوع آفتاب کا وقت 6 بج کر بارہ منٹ پچاس سیکنڈ ہے سورج نکل رہا ہے اشراق کے نوافل اور کا زنام سورج نکلنے کے کم از کم بیس منٹ بعد پڑھ سکتے ہیں آج طلوع آفتاب کا وقت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 من قبلهم من في الارض کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی سنگتے کھپا دی انہیں ہم نے زمین میں وہ جماؤ دیا قوت و مال اور دنیا کے کثیر سامان دے کر جو تم کو نہ دیا اور ان پر موسلا دھار پانی بھیجا جس سے باغ جس سے کھیتیاں شاداب ہوں اور ان کے نیچے نہریں بہائیں جس سے باغ پرورش پائے اور دنیا کی زندگانی کے لیے ایشو راہ کے اسباب بہم پہنچے گیم تو انہیں ہم نے ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کیا کہ انہوں نے انبیاء کی تکذیب کی اور ان کا یہ سرو سامان انہیں ہلاکت سے نہ بچا سکا وَانشأنا من بعدهم آخرين اور ان کے بعد اور سنگت اٹھائی اور دوسرے قرن والوں کو ان کا جانشین کیا مدعا یہ ہے کہ گزری ہوئی امتوں کے حال سے عبرت و نصیحت حاصل کرنا چاہیے کہ وہ لوگ باوجود قدرت و دولت کثرت و کثرت مال و عیال کے کفر و طغیان کی وجہ سے ہلاک کر دیے گئے تو امتوں کے حال سے چاہیے کہ ان کے حال سے عبرت حاصل کر کے خواب غفلت سے بیدار ہوں اور اگر ہم تم پر کاغذ میں کچھ لکھا ہوا اتارتے شان نزول یہ آیت نصر بن حارث اور عبداللہ بن امیہ اور نوفل بن خویلیت کے حق میں نازل ہوئی جنہوں نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک تم ہمارے پاس اللہ, اللہ کی طرف سے کتاب نہ لاؤ جس کے ساتھ چار فرشتے ہوں اور وہ گواہی دیں کہ یہ اللہ ازب کی کتاب ہے اور تم اس کے رسول ہو اس پر یہ آئے کریمہ نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ یہ سب ہیلے بہانے ہیں اگر کاغذ پر لکھی ہوئی کتاب اتار دی جاتی وہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر اور ٹٹول کر دیکھ لیتے اور یہ کہنے کا موقع بھی نہ ہوتا کہ نظر بندی کر دی گئی تھی کتاب اترتی نظر آئی تھی کچھ بھی نہیں تو بھی یہ بد نصیب ایمان لانے والے نہ تھے اس کو جادو بتاتے اور جس طرح شق القمر کو جادو بتایا اور اس معجزے کو دیکھ کر ایمان نہ لائے اسی طرح اس پر بھی ایمان نہ لاتے کیونکہ جو لوگ انادن انکار کرتے ہیں وہ آیا تو معجزات سے منتفع نہیں ہو سکتے فی کہ وہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھوتے جب بھی کافر کہتے کہ یہ نہیں مگر کھلا جادو وَقَالُوا لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكَ اور بولے مشرقین ان پر یعنی سجد عالم صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلمہ پر کوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكَ لَقُدِي الْأَمْرُ اور اگر ہم فرشتہ اتارتے تو کام تمام ہو گیا ہوتا عذاب واجب ہو جاتا اور یہ سنتے الہیہ ہے کہ جب کفار کوئی نشانی طلب کریں اور اس کے بعد بھی ایمان نہ لائیں تو عذاب واجب ہوتا اور وہ ہلاک کر دیے جاتے ہیں وَلَوْ جَعَلْنَا وَلَوْ مَلَكَلَّ قُدِيَ الْأَمْرُ هُمَّ لَا <يُنورون> تو کام تمام ہو گیا ہوتا ایک لمحے کی بھی اور عذاب مؤخر نہ کیا جاتا فرشتے کا اتارنا جس کو وہ طلب کرتے ہیں انہیں کیا نافے ہوتا پھر انہیں مہلت نہ دی جاتی اللہ ازب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کے مفاہیم کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قریب قریب تشف قریب قریب تشریف لائیے قریب قریب تشریف لائیے الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علی الیک و صحابک یا حبیب اللہ سلاد وسلام علیکاب نور اللہ و بٹھے بٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین قریب قریب آ کر درس کی تعظیم کی نیت سے ہو سکے تو دو زانو بیٹھ جائیں اگر تھک جائیں تو جس طرح آپ کو آسانی ہو اسی طرح بیٹھ کر توجہ کے ساتھ درس سنیے کہ لا پرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے زمین پر انگلی سے کھیلتے ہوئے لباس بدن یا بالو وغیرہ کو سہلاتے ہوئے سننے سے اس کی برکت زائل ہونے کا اندیشہ ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علی وسلم جب تم مرسلین علی السلام پر درود پارک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد علی و بارک وسلم حضرت ہاتم علی رحمت اللہ الاکرم فرماتے ہیں جب کسی مجلس میں یہ تین باتیں ہوں گی تو ان لوگوں سے رحمت پلٹ جاتی ہے نمبر ایک دنیا کا ذکر نمبر دو زیادہ ہنسنا اور نمبر تین لوگوں کی غیبت کرنا ردی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیں بتایا گیا ہے کہ عذاب قبر کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے ایک تہائی عذاب غیبت سے ایک تہائی چغلی سے اور ایک تہائی پیشاب کے چھیٹوں سے خود کو نہ بچانے سے ہوتا ہے سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلمہ نے فرمایا غیبت کرنے والوں چغل خوروں اور پاک بعض لوگوں کے عیب تلاش کرنے والوں کو اللہ عز و جل قیامت کے دن کتوں کی شکل میں اٹھائے گا مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں خیال رہے کہ تمام انسان خبروں سے بشکل انسانی اٹھیں گے پھر محشر میں پہنچ کر باس کی صورتیں مسخ ہو جائیں گی یعنی بگڑ جائیں گی مثلا مختلف جانوروں جیسی ہو جائیں گی مٹھے میٹھے اسلامی بھائیو زبان اگرچہ بظاہر گوشت کی ایک چھوٹی سی بوٹی ہے مگر یہ خدا رحمان ازبج اللہ کی عظیم الشان نعمت ہے اس نعمت کی قدر تو شاید گونگا ہی جان سکتا ہے زبان کا درست استعمال جنت میں داخل اور غلط استعمال جہنم سے واصل کر سکتا ہے اس زبان سے تلاوت قرآن پاک کرنے والا اور درود السلام پڑھنے والا رب العزت کی عنایت سے جنت میں جاتا ہے اس زبان سے کسی مسلمان کو گالی نکالنے والا نیز غیبت چغلی و تحمد کا مرتکب عذاب نار کا حقدار قرار پاتا ہے اگر کوئی بدترین کافر بھی دل کی تصدیق کے ساتھ زبان سے لا الہ الا اللہ محمد اللہ صلی اللہ تعالی علی وسلم پڑھ لے تو کفر و شرک کی ساری گندگی سے پاک ہو جاتا ہے اس کی زبان سے نکلا ہوا یہ کلمہ تغیبہ اس کے گزشتہ تمام گناہوں کے میل کچیل کو دھو ڈالتا ہے زبان سے ادا کیے ہوئے اس کلمہ پاک کے باعث وہ گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسا کہ اس روز تھا جس روز اس کی ماں نے اسے جنا تھا یہ عظیم مدنی انقلاب دل کی تائید کے ساتھ زبان سے ادا کیے ہوئے کلمہ شریف کی بدولت آیا اے کاش ہم بھی اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنا سیکھ لیں غیبتوں چغلیوں اور تحمت و بھری باتوں سے پیچھا چھڑا لیں بے شک اللہ و رسول صلی اللہ تعالیٰ علی وسلم کی مرضی کے مطابق اگر زبان کو چلایا جائے تو جنت میں گھر تیار ہو جائے گا اس زبان سے ہم تلاوت قرآن پاک کریں ذکر اللہ از وجل کریں درود سلام کا ورد کریں خوب خوب نیکی کی دعوت دیں انشاءاللہ اللہ از وجل ہمارے وارے ہی نیارے ہو جائیں گے مکاشفت القلوب میں حضرت موسا کلیم اللہ علاء نبی گینا پالی سلاۃ والسلام نے بارگاہ خدا بندی ازز وج میں عرض کی اے رب کریم از وجل جو اپنے بھائی کو بلائے اور اسے نیکی کا حکم کرے اور برائی سے روکے اس شخص کا بدلہ کیا ہوگا کے کے ہر کلمے کے بدلے ایک سال کی عبادت کا سواب لکھتا ہوں اور اسے جہنم کی سزا دینے میں مجھے حیا آتی ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو نیکی کی بات بتانے گناہ سے نفرت دلانے اور ان کاموں کے لیے کسی پر انفرادی کوشش کا ثواب کمانے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ جس کو سمجھایا وہ مان جائے تو ہی ثواب ملے گا بلکہ اگر وہ نہ مانے تب بھی انشاء اللہ ثواب ہی ثواب ہے اور اگر آپ کی انفرادی کوشش سے کسی نے گناہوں سے توبہ کر کر سنتوں بھری زندگی گزارنی شروع کر دی تو پھر ان شاء جل آپ ابھی بھیڑا پار ہو جائے گا آئیے اس زمین میں انفرادی کوشش کی ایک مدنی بہار سنتے چلیے چنانچہ شہر قصور پنجاب پاکستان کے ایک نوجوان اسلامی بھائی کی تحریر شیخ طریقت امیر اہل سنت اللہ علیہ پیش کرتے ہیں کہ میں ان دنوں میٹرک کا طالب العلم تھا بری صحبت کے باعث زندگی گناہوں میں بشر ہو رہی تھی مزاج بے حد غصلہ تھا بدتمیزی کی عادت بد اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ والد صاحب تو کجا دادا جان اور دادی جان کے سامنے بھی کیچی کی طرح زبان چلاتا ایک روز تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا ایک مدنی قافلہ ہمارے محلے کی مسجد میں آ پہنچا خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ میں آشیقان رسول سے ملاقات کے لیے پہنچ گیا ایک اسلامی بھائی نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے مجھے درس میں شرکت کی دعوت پیش کی ان کے میٹھے بول نے مجھ پر ایسا اثر کیا میں ان کے ساتھ ہی درس میں بیٹھ گیا انہوں نے درس کے بعد انتہائی میٹھے انداز میں مجھے بتایا کہ چند ہی روز بعد سہرائے مدینہ مدینہ تلا ملتان شریف میں دعوت اسلامی کا تین روزہ بین الاقوامی سنت و بھرا اجتماع ہو رہا ہے آپ بھی شرکت کر لیجئے ان کے درس نے مجھ پر بہت اچھا اثر کیا تھا لہذا میں انکار نہ کر سکا یہاں تک کہ میں سنتوں بھرے اجتماع صحرائے مدینہ مدینہ لولیا ملتان میں حاضر ہو گیا وہاں کی رونقیں اور براکتیں دیکھ کر میں حیران رہ گیا اجتماع میں ہونے والے آخری بیان گانے باجے کی ہول کیاں سن کر میں تھرا اٹھا اور آنکھوں سے آسو جاری ہو گئے الحمدللہ میں گناہوں سے توبہ کر کر اٹھا اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گیا میری مدنی ماحول سے وابستگی سے ہمارے گھر والوں نے اطمینان کا سانس لیا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے مجھ جیسے بگڑے ہوئے بد اخلاق اور خستہ خراب نوجوان میں مدنی انقلاب سے متاثر ہو کر میرے بڑے بھائی نے بھی دائیں مبارک رکھنے کے ساتھ ساتھ امام شریف کا تاج بھی سجا لیا میری ایک ہی بہن ہے الحمدللہ عزوجل یہ میری اکلوتی بہن نے بھی مدنی برقع پہن لیا الحمدللہ جل گھر کا ہر یہ سلسلہ آ رضویہ میں داخل ہو کر سرکار غسم علی رحمت اللہ اکرم کا مرید ہو گیا اور اس انفرادی کوشش کرنے والے میرے محسن اسلامی بھائی کے میٹھے بول کی برکت سے مجھ پر اللہ, عز و اللہ نے ایسا کرم فرمایا کہ میں نے قرآن پاک حفظ کرنے کی شہادت حاصل کر لی اور درس نظامی عالم کورس میں داخلہ لے لیا اور یہ بیان دیتے وقت درجۂ یعنی تیسری کلاس میں پہنچ چکا ہوں الحمد للہ یز وجل دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے تعلق سے علاقائی کافی ذمہ دار ہوں میری نیت ہے کہ انشاء اللہ شعبان المعظم چودہ سو ستائیس نے ہجری سے یک مشت بارہ ماہ کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کروں گا دل پہ گھر زنگ ہو گھر کا گھر تنگ ہو ہوگا سب کا بھلا قافلے میں چلو ایسا فیضان ہو حفظ قرآن ہو کر کے ہمت ذرا قافلے میں چلو سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد بٹھے بٹھے اسلامی بھائیو غور کیجئے سوچئے ہو سکتا ہے کہ آج ہی موت آ جائے دنیا کی ساری نعمتیں چھوٹ جائیں سب ارمان خاک میں مل جائیں اور دیکھتے ہی دیکھتے جنازہ قبرستان میں داخل ہو جائے آہ آہ آہ تصور کیجئے اس وقت کیا گزر رہی ہوگی جب قبر میں تنہا رکھ کر اوپر سے منو مٹی ڈال کر ناز اٹھانے والے رخصت ہو رہے ہوں گے ہائے گھپ اندھیرا آہ وحشت کا بسیرا ایسے میں اگر غیبتوں چغلیوں ایب دریوں توہمتوں اور بدگمانیوں وغیرہ وغیرہ گناہوں کے سبب اندھیری قبر میں خوفناک مار پیٹ شروع ہو گئی بھینک آگ سلگا دی گئی ہر طرح کے زہریلے جانور سانپ بچھو کفن بھاڑ کر نازک بدن سے لپٹ گئے تو کیا بنے گا عقل بھی سلامت ہوگی بے ہوشی بھی تاری نہ ہوگی چیخو پکار بھی بیکار ثابت ہوگی نہ کسی کو پاس بلا سکیں گے نہ خود کسی کے پاس جا سکیں گے ہائے میرے اللہ گپ اندھیرا ہی کیا وحشت کا بسیرا ہوگا قبر میں کیسے اکیلا میں رہوں گا یارب گر کفن پھاڑ کے نے جمایا قبضہ ہائے بربادی کہاں جا کے چھپوں گا ڈنگ ڈنک مچھر کا بھی مجھ سے تو سہا جاتا نہیں قبر میں بچھو کے ڈنک کیسے سہوں گا یارب گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی ہائے میں نارے جہنم میں جلوں گا یارب عفو کر اور سدا کے لیے راضی ہو جا گر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد الحمد للہ یہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مہکے مہکے مدنی ماحول میں بکثرت سنتیں سنت سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں ہر جمعرات کو اپنے اپنے علاقوں اور ملکوں میں ہونے والے سنت و بھرے اجتماع میں ساری راحت گزارنے کی مدنی التجا ہے آشکان رسول کے مدنی قافلوں میں سنتوں کی تربیت کے لیے سفر اور روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے مدنی کا رسالہ پور کر کے اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروانے کا معمول بنا لیجئے انشاءاللہ عزوجل اس کی برکت سے پابند سنت بننے گناہوں سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کے لیے قرنے کا ذہن بنے گا ہر اسلامی بھائی اپنا یہ مدنی ذہن بنائے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاء اللہ اپنی اصلاح کے لیے مدنی نعامات پر عمل اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے ان شاء اللہ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو آمین جاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الحمد رب رب المین والسلام وسلام سید المرسلین یا رب مصطفیٰ عز اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فیل مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہماری ہمارے ماں باپ امت مسلمہ کی مقصد فرما کہ اللہ عز جل درس کی غلطیاں اور تمام گناہ معاف فرما عمل کا جذبہ دے ہمیں پرہیزگار گار ماں باپ کا فرما بردار اپنا اور اپنے مدنی حبیب صلی اللہ تعالیٰ ارسلم کا مخلص عاشق بنا یا اللہ جب جل اسلام کا بول بالا فرما دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما یا لا جب جل ہمیں مدنی انعامات کا عامل مدنی قافلوں کا مسافر اور انفرادی کوشش کے ذریعے دیگر اسلامی بھائیوں کو بھی مدنی کاموں کی ترغیب دلوانے کا جذبہ فرما یا اللہ جب جل مسلمانوں کو بیماریوں قرض داریوں گھریلو ناچاکیوں بے روزگاریوں، بے اولادیوں بے جان مقدمہ بازیوں اور طرح طرح کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما یا اللہ زب اللہ میٹھے میٹھے مدینے کا واسطہ ہماری تمام جائز دعائیں قبول فرما جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا قضى كل يارزو حربا كسو مجبور الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وبولانا محمد المدن الجود والكرم وعليه وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد الرسول الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين یا ہم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے فیلہل کرش گئے مشکل کشا کے واسطے کربلائے قد شہید کربلا کے واسطے سید سجاد کے تقدیم ساجد رکھ مجھے علم حق دے باخر علم خدا کے واسطے صدق صادق کا تصدق تو اسلام کرے غزب راضی و قادم اور رضا کے واسطے پہ غیر ماروں معروپ دے جن جنے دے با باسفا کے واسطے بہر شبلی شیرے دنیا کے کتوں سے بچا ایک کارک اب کا دے واحد بیری کے واسطے گل فرا کا سدتا کر ہم کو فراغ دے اس نسل حسن سادزا کے واسطے قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد کا قدرت نما کے واسطے احسن نو باب رب سے حسن بندے رضا جس پیا کے واسطے سال گو من سور رکھ رکھ دے حیات دین مہیے فضا, فضا کے واسطے سور و لو و بہار دے علی احمد بہا واسطے بغیر ابراہیم مجھ پر نار گل گلزار کر بیکاری بادشاہ کے واسطے کھانا دل کو دیا روئی ماں کو جمالیا مولا جمال اولیاء, اولیاء کے واسطے دے محمد, محمد, محمد, محمد کے لیے محمد روزی کرامد کے لیے فضول اللہ سے حصہ گدا کے واسطے تینوں دنیا مجھے برکات برکات سے عشق حق دے عشق عشق کی انتما واسطے حب اگلے بیت دے آل محمد کے لیے کر شہید پیشوار واسطے دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر اچھے پیارے شمس بھی بدلو لال واسطے دو جہاں میں آدی میں آلے رسول اللہ کر حضرت آلے رسول مختا کے کر عطا احمد ردائے احمد مرسل مجھے میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے پور دیا کا سب کا چیرا حشر میں ایک بریا شہزیا کے واسطے آہنا دین و دنیا سلامم سنا پودری عبدالسلام عبد سنا رضا کے واسطے عش کے احمد میں اتا کر چشم سر سو دے جے اتا کر چشم سر سو دے جگ یا پا تار کو احمد رضا کے واسطے یا پا میرے پیر کو احمد رضا کے واسطے سد کا ان آیا کا دیکھو علم و عمل حف و عرف آفیت مجھ کے فاسطے آمین بجاہی نبی الامین صل اللہ تعالی صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی فیضان مدینہ اور اس کے اطراف میں شاہ کو دوحا کا وقت ہو چکا ہے فیضان مدینہ میں موجود اسلامی بھائی صفی درست فرما اور مدنی چینل کے ناظرین اپنے اپنے علاقوں اور ملکوں کے مطابق عشاء کو نمازیں اشاک الدوہت آفرمائیں <حسن> خوش نام